على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط اليدين انعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على سجدنا سجدنا سجدنا سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سجدي يا سجدي يا سجدي يا رسول الله حمد والصلاة بعد معز السامين الكرام رفيقان ملة تمام طريف اللہ لا شریف کے لیے معذت سامعین کے نام گزشتہ کل آپ حضرات نے سورہ توبہ تک کی مختصر اور اجمالی تفصیل تفصیل توضیع اور تشریح سما فرمائی آج جو سورہ مبارکہ آگے زیر بحث ہے وہ ہے سور یونس یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کا نزول کب ہوا کب نادی ہوئی اس میں علماء کرام کا بہت اختلاف ہے لیکن اس بات پر سارے متفق ہیں کہ جب سرکاری والم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین مبین کا ببان کے دہل اعلان فرمایا اور مکے کی صورت ہے نا تو وہاں پر توحید پر زیادہ زور دیا جاتا ہے توحید بھائی تالاب پر تمام دلائی تمام براہیم کھول کھول کر کپار مشرقین کے سامنے بیان کر دیے گئے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہونے کے لحاظ سے اس میں مخاطب وہی لوگ ہیں اس طرح کہ پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ مکی صورتوں میں مخاطب مشرقین ہیں اور مدنی صورتوں میں اکثر مخاطب یہودی نسارا اور منافقین ہیں تو اس صور مبارکہ کے اندر وہی کافروں کا پرانا طرز عمل اور اپنی شیخیاں کہ جناب ایک خدا کیسے عالم کو بنا سکتا ہے جب ان کے سامنے دلائل پیش کر دیے گئے کہ زمین اور آسمان کا خدا زمین آسمان کا خالق اللہ ہے تو وہ اس رات پر آ کر سرکار کے سامنے سلینڈر ہو جائے کرتے تھے لیکن ان کے ذہن میں یہی شک ہمیشہ گویا کے جگہ پکڑ جاتا کہ ایک خدا عالم کو کیسے بنا سکتا ہے ایک خدا زمین آسمان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے ایک خدا بارش لائے ایک ہی خدا وہی خدا خشکی کو لائے وہی خدا سری کو لائے وہی خدا سردی کو لائے وہی خدا گرمی کو لائے وہی خدا چاند کو لائے وہی خدا سورج کو لائے وہی خدا سین کو وہی خدا رات کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا یہ سارے کام کرے تو انہوں نے تین سو ساٹھ بنا رکھے تھے کیا یہ بیٹا دے گا یہ بیٹی دے گا یہ بارش دے گا یہ پانی دے گا یہ سردی دے گا یہ گرمی دے گا, گا، المختصر بڑے بہترین پینٹر ہوا کرتے تھے جو اچھی پینٹنگ کر بدھ کی وہ بڑا بت ہوا کرتا تھا اس کے زیادہ تصرفات اس کے لیے مانے جاتے تھے اب تین سو ساٹھ بدھ تھے اور ایک غلی ذکیدہ جو وہ رکھتے تھے کہ اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے لیکن مہاغلہ مہاذلّہ نقل کو فرقر نباشت محض اللہ اللہ زمین اور آسمان بنا کر تھک دیا ہے باد اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے آٹھ آنے کے ایک ایک روپے کے جو بچ ہیں جو ہم ہتھوڑی چینی لے کر اپنے اوزاروں سے ان کو تراشتے ہیں ان کو اپنی خدائی دے دی اللہ. بات اللہ باغ دی ہے بیٹا دینے کے اختیار کو دیا ہے بیٹی دینے کے اختیار کو دیا ہے پانی دینے کے اختیار کو دیا ہے اب قرآن مجید سورہ یونس کے اندر اللہ نے اسی مضامین کو بیان کیا کہ تم نے کیسے عقائد پال رکھے کہ ہم نے خدائی ان میں بار دی ہے تمہارے جھوٹے خدا جو ہیں ان کا کوئی حق بھی ہے انہوں نے کچھ کیا بھی ہے یہ بھلا کیا بنا سکتے ہیں یہ خود تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں جب تک تم گویا کے اوزار نہ اٹھاؤ تو یہ ہماری جو وجود میں نہیں آتے ہیں تو یہ بھلا کائنات میں کس چیز سے کیسے خالق ہو سکتے ہیں یہ کیسے مختار ہو سکتے ہیں یہ خود تمہارے دب نگر ہیں یہ خود تمہارے محتاج ہیں یہ خود تمہارے اذاب اور ذرائع کے محتاج ہے کبھی کبھی تم ان کو چڑھ بھی کر جاتے ہو تو بھلا جو تمہاری خوراک بن جائے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے نظر مشرقین جب قابل میں جاتے تو اکثر اوقات اپنے ساتھ بتوں کو لے جاتے سونے چاندی کا بت بنا کر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آٹے کا بدھ بنا کر لے کے سفر کبھی تھا راستے میں خوراک ختم ہو گئی اب نظر پڑی بھگوان پر جب بک لگی کیا کریں تو لہٰذا ایک نے کہا چلے اس بات تو ہم کرتے ہیں جسم سلامت ہو ایک ٹانگ نکالنی اب ایک ٹانگ نکالنی اس کی روٹی بنا لی ہے اب جناب اب دوسرا وقت آیا اب کیا کرے تو نظر دوسری ڈانگ پر پڑی اب دوسری ڈانگ بھی نکال لی اور اس سے گویا کہ آٹا بنایا اور روٹی کھا کر حضم کر گئے اب نظر پڑی پھر وقت گزرا اب پھر بھوک لگی تو کیا کریں تو ایک ہاتھ پار لے لیا پھر وقت گزرا پھر دوسرا ہاتھ گیا تیسرا وقت آیا تو اب پورا جسم گیا اب کہا پھر وقت گزرا پھر بھوک لگی تو کہا دیکھو خدا تو ہمارے دل میں ہے نا پاؤں کھا گئے جسم کھا گئے ہاتھ کھا گئے بچا کر سفر طویل ہے اب کیا کریں اس کو کھائیں گے نہیں تو پیئیں گے کس طرح تو لہذا پیเร کہ خدا تمہارے درمیان ہے تو لہذا یہ سر کو بھی چٹ کر جاؤ تو معاملہ ہوا کہ صاف ہو جائے اب گویا کہ جس کو عبادت کرنے کے لیے گئے تھے جس کو معبود بنایا تھا اسی کو مخلوق چٹکا گئی اللہ اکبر جو کسی کے اندر داخل ہو جائے تو جس کی کسی کسی کے حاگنے کا ذریعہ بن جائے جو کسی کے خراب بن جائے وہ خدا کیسے ہو ہے تو اپ اندازہ لگائیے مشرکین مکہ کے ذہنی کو پر عثمانگی کر کہ کس قدر وہ بے وقوف ہے اور توحید باری غافل اور, اور اللہ رب العزت نے اپنے تو بالکل واضح طور پر اور اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے اندر جن چیزوں کو بیان فرمایا وہ خصوصاً یہ ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے بجٹ فلا فلا چیز کے پیار رکھتے ہیں تو دیکھو اللہ رب العزت نے یہ عالم کو بنایا ہے اور تم کہتے ہو کہ جناب یہ آلم بنا کر وہ تھک گیا اللہ تو بلا یہ بتاؤ اس عالم کے اندر بے شمار چیزیں ہیں کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی ہے کچھ سستی ہے کچھ اردا ہے کچھ گویا کے مہنگی ہے کچھ خوبصورت ہے کچھ بدصورت ہے تو اس میں سے کوئی چیز تمہارے بٹوں نے بنائی ہے چلو یہ بھی نہ صحیح یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھیں ہیں سننے کے لئے تمہارے کان ہے سونگنے کے لیے تمہاری ناک ہے بولنے کے لیے تمہاری زبان ہے سمجھنے کے لیے تمہاری عقل ہے چلو کائنات کی چھوٹی بڑی چیزیں تو نہیں بنائی یہ بھی اس میں سے کوئی چیز بنائی ہے ہے کوئی دلی تمہارے پاس کہ اب تمہارے ان بھگوانوں نے تمہارے کن بائنات میں کوئی خوبصورت بدسورت کوئی چیز بنائی ہو کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز بنائی ہو ارے کھجور کا ایک چھلکا بنایا ہو مچھی کا ایک پر بنایا ہو کوئی ایسی چیز ہے تمہارے پاس اب گویا کے دنگ رہ جاتے کہ نہیں جناب ہمارے پاس گویا ایسی کوئی چیز موجود نہیں اللہ عرب کی تمام چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ جب کائنات کے اندر کسی چیز کو تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے کہ تمہارے ان گویا کے جھوٹے خداؤ نے بنائی ہو اور یہاں تک کہ تمہاری دیکھنے کی صلاحیتیں جو تمام تمہارے آواز سے خمشا ہے اس کی بھی تم نہیں پیش کر سکتے یہاں تک کہ مکھی کا اگر پر توڑ دیا جائے تو تمہارے یہ بھگوان گویا کو اس کے پرو نہیں پر بنا سکتے اور نہ دلیل پیش کر سکتے ہو کہ وہ ایک, مکھی کے کو بنا سکتے ہیں ایک مکھی مر جائے اور کسی مہنگی چیز کے خالق نہیں پانی کے وہ خالق نہیں فرض کے وہ خالق نہیں کھانے پینے کے اناج کی کسی چیز کے جب وہ خالق نہیں تو یہ کہاں کا ہے کہ دی ہے تو ایسی کوئی ای دلیل تم پیش کر سکتے ہو تو قرآن مجید نے ان کو چیلنج کر دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ کائنات میں ایک کسی ایک جز کو تمہارے ان بسوں میں بنایا ہو تو تم کس منہ سے کرتے ہو کہ یہ خدا ہے جس منہ سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ خالق کے حقیقی بندہ اللہ ان کو ربوبیت کے اور اپنے تصرفات ذاتی کے اختیار عطا فرمائے ہیں اعوذ تو قران مجید فرقان حمید نے سورہ یوسف کے اندر اقلی گویا کہ ان کے تمام باطل عقائد کے پرچے اڑا دیئے اور بتا دیا کہ جب تمہارے پاس اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں تو محمد ارضی کے پاس کو آؤ کہ جن کے دعوے کی دلیل بھی ہے اور بے شمار اختیارات کو تم بھی تسلیم کرتے ہو اور تمہارے کچھ کچھ نہیں کر سکتے یہ میرا بندہ نام محمد ہے یہ فرش پر کھڑے ہو کر آسمان پر چاند کو گردش میں لے آتا ہے یہ شاہ فرماتا ہے تو بولا کے دومک وہ سورج نکل آتا ہے ابو جہل جب آیا کہنے لگا حضور آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے سرکار نے ترین کہہ دوں تو بلائیے فرمایا مجھے بلانے کی کیا ضرورت ہے محمد گردی بلا رہی تا کر بول کے درخت ہو سرکار بلا رہے ہیں اور جب اس نے جا کر بات کی تو بے شمار احادیث کی کتابوں میں بے شمار سیرت کی کتابوں میں یہ مرخو روایت اور یہ آسل مسلمانوں کے کربوں کو جرا دینے والی روایت موجود ہے کہ بات کی زمین پھٹ گئی اور وہ سجدے نہ ہوتا ہوا سرکار کے حضور حاضر ہو گیا تو بے شمار ایسے دلائل ہے کنکری لے کر سرکار کی بات آیا کہنے لگا بتاؤں میرے ہاتھ میں کیا ہے سرکار نے کہا میں بتاؤں جو تیرے ہاتھ میں وہ بتایا کہ میں کون بات ہے اور جب اس نے منہ ٹھیک ہو تو کنکری سرکار کے کلمہ پڑھ رہی تھی توارت مستفی کی کے دے رہی تھی تو مجید نے طور پر ثابت کر دیا کہ نقلی دلائل تو پاس اقلی دلائل نہیں ہے تو کس منہ سے تم اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو اسی شروع کے مطالعے کے دوران تفصیل کبیر نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وجود بار تعالیٰ پر اللہ ابر کہ حضرت امام جافر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ ہے کہ اس کا کیا سبوت ہے آپ ہاں نے دیکھا وہ بالکل گوار تھا اس کے سامنے کیا قرآن کی آد پڑھتے کیا حدیث پڑھتے اب نقلی بات تو جو وہ گنوار تھا تو چار بال عقل کے تقاضے پر رکھا جاتا اللہ آپ کے قربت عزت پر سبحان اللہ کیسی دلید پر اور وجود پر پر پیش فرماتے اللہ اکبر کہ ایمان بالکل اور ہو کر رہ جائے آپ نے فرمایا پیارے یہ بتا کہ تو کام کیا کرتا ہے کہا میں کشتیوں کا کام کرتا ہوں سمندری تجارتیں کرتا ہوں آپ نے کیا کتنے سال سے کئی سال سے کہ سمندروں میں جس سائڈ سے اس سائڈ سے سامان لے جاتا ہوں آپ نے سمجھا کبھی کوئی ایسا خطرناک حادثہ اب دیکھیے شان انداز تبلیغ سبحان اللہ تبلیغ کا انداز اہل بیت کو مبارکن اہل بیگ کے جانشی تبلیغ کے انداز کو لیکن یہ بات عرض کر دوں یہاں پر اہل بیت کا لفظ میرے منہ سے اگر نکل گیا ہے تو اہل بیت سے مراد صرف پنشن پاک نہیں اہل اہل کو کہتے ہیں بیگ گھر کو کہتے ہیں فارسی میں اس کو خانہ کہتے ہیں تو اہل بیت کا مانا فارسی میں ہوگا اہل خانہ کیا ہوگا اہل شیعہ کہتے ہیں اہل بیت میں سرکار کی آزواج شامل نہیں میں نے کہا اہل بیت کہتا ہے اہل خانہ کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ سرکار کی اذوا شامل ہے بھائی اب اہل خانہ کہیں گے تو بیوی کا نام نہیں آئے گا اس میں بیوی بی نہیں آئے گی اہل بیت کا جب تصور ہوگا تو اولاد نہیں آئے گی یہ عجیب سافر خیال ہے ارے ذاکر صاحب کم سے کم لغت پر تو بڑی مہارت کا سب آپ کا ہوتا ہے اہل بیت کے معنی کو تو ڈکشنری سے آپ دیکھیے اہل سنت کو ازوا مطالعات کی شمولیت کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ لفظ خود ان کی سیرت مبارکہ پر جانے دن کر رہا ہے کہ اہل بیت اہل خانہ اہل خانہ میں جہاں تک اولاد ہوتی ہے رشتے دار ہوتے ہیں تو بیوی بھی بی بی شرط اول کے ساتھ ہوتی ہے تو سرکار کی تمام کے تمام کے مطالعات ذہن میں رکھیے ہم اہم سنت و جماعت کا قیدہ ہے کہ سرکار کی چار بیٹیاں اور سرکار جس طرح السلام کے صاحبزادے سرکار جس صراط السلام کی کے لخت جگر آپ کی چوتھی بیٹی خاتون جنت حضرت سات متحرا علی اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے حضرت علی شیر خدا یہ اہم بیت میں شامل ہے اور سرکار کی ازبا کے مطحرات بھی اہم بیت میں ہے اہل بیت میں ہے کیونکہ اہل بیت کا لفظ ہی اتنا عام ہے جو وہ سرکار کی خلاق السلام کے گھر کے تمام افراد کو اپنی مصحب کے اندر لے کر برا کے پیش کر رہا ہے اہل بیت اور قرآن نے انہیں کی تفہیر کا بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے نجاست کو دور کر دیا ہے اور اے ابھی تیری ذات کو بڑی بالا ہے تیرے گھر والوں کو بھی اللہ نے پاک کر دیا میرے گھر والوں کو بھی اللہ نے پاک کیا اس لیے تو امام جلال الدین سیو تھی رحمت اللہ تعالی علیہ جان سریر کے اندر ابھی شکل ہیں سرکار نے فرمایا کل منقطع کلو سب نفبین قیام کہ کل قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو میرے اہل بیت کا ہوگا میرے رشتہ داروں کا رشتہ ہوگا سبحان اللہ جو سرکار کی اولاد قیامت مشکل کشائی کرے گی تو میرے آتا ہے جب سرکار کی اور قیامت کے دن شبا کرے گی تو میرے آقا کے اختیار کی کیا شان ہوگی ایک دفعہ تم کے پاس سرکار کی محبت بڑی اللہ تو حضرت امام جعفر سے اللہ کے ہونے پر کیا دریا ہے تو امام جعفر تعالی نے کہا کہ جناب آپ کام کیا کرتے کام ایک کشتیوں کا کام کرتا ہوں سمندری تجارت کا کام کرتا ہوں سائز سامان لے جاتا ہوں برسوں کا کام کر رہا ہوں واقعہ پیش آیا کبھی کوئی خطرناک جانور بنائی ہو ہاں ایک دفعہ ہوا میں اپنی کشتی میں سامان کو لے جانا تھا اب گویا کہ پانی کی لہریں منہ کھول کر مجھے نکلنے کے आगे آگے بڑھ گئی اور سمندر کے اندر ایک طوفان हो ہو گیا میری کشتی ٹوٹ گئی لہر میری کشتی کو ایسے اٹھا کر پھینک رہی تھی جس طرح کہ کسی گلاس کے اندر پانی گر جائے یا کسی ٹب کے اندر پانی گر جائے تو اس کو بندہ جمبی دے تو بال کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ کہیں راسخ ہو کر اپنے وجود کو گویا کے سنال سکے بلکہ پانی کی لہر جس طرف جائے گی پانی جس طرح ارادہ کرے گا وہ بال بھی اس طرف تیرنا شروع کر دے گا تو یہی مشان سمندر کے اندر ایک جہاز کی ہوتی ہے بال کو کھیل بھی بہت بڑی چیز ہے سمندر کے اندر جہاز تو بال کے مان بھی نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہنے لگا کہ وہ مجھ سے گویا کہ کھیلنے لگی یہاں تک کہ میری کشتی گویا کہ ٹوٹ گئی اب موت میرے سر پر آ گئی اب میرے پاس سے ایک تختہ بن گیا جس پر میں بیٹھ گیا اب یہ حال تھا کہ میں مر جاؤں گا اور حضور میں اس الفاظ اس واقعے کو اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور بیان کرتے وقت اس پر کب کبھی تاریخ ہو رہی تھی پسینہ چھوٹ رہا تھا اتنا بڑا واقعہ ہم اگر اپنے اوپر سوچیں تو کتنی بڑی بات ہوتی کہ سمندر ہو تنہا آدمی ہو بچانے والی کوئی ذات نہ ہو اور گویا کے کشتی بھی ٹوٹ جائے اب سامنے موت کھڑی ہو تو یاد رکھیے کہ انسان کی نفسیات اس کے جذبات کا عالم کیا ہوگا حضرت امام جفر نے پھر کیا ہوا کہ اس وقت میرے پاس ایک کشتی کا تختہ آ جس پر میں بیٹھ گیا نے کہا چپ چپ ہو جا بس سے پوچھتا ہوں جاتا کہ جس وقت تیری زندگی کے سارے ازباب کر گئے تھے اور تجھے موت کھڑی نظر آ رہی تھی تیری کشتی تیرا تیرے سامنے برباد ہو چکا تھا سمندر موت بن کر تیرے سامنے کھڑا تھا تو پتا اس وقت تیرے دل میں کسی ذات کا خیال آیا تھا اس وقت تیرا دل کسی ذات کی طرف جھک رہا تھا کسی کی طرف تیرا دل کھینچے جا رہا تھا کہاں وہی وہ دودھ بارہ وہی اللہ کی ذات ہے وہی تصور باری تعالیٰ ہے کہ جب بندہ مشکل کے اندر ہو اور اس کے دل میں ایک امن گویا کہ ایک لہر بر کر اٹھے اور وہ کسی کی طرح اس کا دل چاہے کہ میں سجنے کو جھکا دوں اپنی آج کا نیاز کو پیش کر دوں تو یہی وجود باری تعالیٰ کے بھی اندر ہی تو دعا فرمائی اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تربتِ عقدس پر قرر و رحمتِ نعبی فرمائے ان کے علم ذ بحر العلوم ان کے علم ذخار سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے کہ ہم دین متین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کلو سینیت کے ساتھ کر سکیں ایک دفعہ پاک پر و سلام علیکم یا سید یا رسول اللہ اب دیکھیے توحید بار تعالیٰ پر ایسے ایسے راسک دلائل اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائے اور میں سمجھتا ہوں ایک عقلمند آدمی کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ ایمان افروز واقعہ اور آپ کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ مقدس اور متحرک کلمات میں کہتا ہوں ہر اہل ایمان کے لیے ایمان اور آفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے میرے عزیزوں میرے رفیقوں اس کے بعد جس طرح کے میں نے اکثر عرض کیا کہ اسلام جی میں فطرت ہے اسلام وہی دین ہے جسے جذبات انسان کے دل میں اٹھتے ہیں اسی کے مطابق اسلام پیغام دیتا ہے جس طرح دیکھیے انسان کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں خوف لالچ غصہ یہ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہے تو اللہ نے ان چیزوں کو ختم کرنے کی دعوت نہیں دی کہ غصے کو ختم کر دو محبت کو ختم کر دو لالچ کو ختم کر دو نہیں بلکہ اس کی رخ اور ان تمام چیزوں کی توجہ کو ان سے اصل مقصد کے اندر موڑ دیا دیکھیے انسان چاہے کتنا بہادر ہو ڈرے گا ضرور کیونکہ نفسیات ہے اس کی چاہے بہت بڑا پہلوان بہادر ہو لیکن خوف اس کے دل میں گوشہ خوف کا ہے وہ فطرت چاہ تو مجبور ہے وہ چاہے وقت کا سکندر کیوں نہ ہو لیکن ڈرے گا ضرور چاہے لوگ اس کو بہادر سمجھے لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوگی تو اس پر خوف کے پردے غالب ہو جائیں گے وہ تنہائی میں اپنے آپ کو اکیلا تصور کر کے ڈرے گا ضرور کہ یہاں سے میرا کوئی دشمن نہ آ جائے یہاں سے کوئی میرا دشمن نہ آ جائے خوف اس پر ہوگا اگر خوف کسی پر نہیں تو وہ اللہ کی بات ہے تو فطرت کے تقانوں کو اللہ رب العزت نے یہ ترق نہیں دیا کہ خوف کو ختم کر دو بلکہ اللہ رب العزت کے دین متی جس کا نام اسلام ہے جو فطرتی مذہب مطلب ہے اس نے فطرت کے مطابق دعوت کی جب تو اسلام اتنی جلدی پھیلا ہے اور اتنی تیزی میں پھیلا ہے اور الحمدللہ للہ آج تک موجود ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اسلام نے خوف کی بات کی تو خوف کا درد دیا اور کہا اپنے دل سے خوف کو ختم نہیں کرو اور نہ تم خرچ کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے نہ تم ختم کر سکتے ہو ہاں لیکن خوف کیا کس سے جائے اس کی توجہ کو صحیح طور پر تلاش کرو اس کے مقصود کو صحیح طور پر تلاش کرو خواب اس سے کرو جو تمہیں کن کہہ کر وجود میں لے آئے اور کن کہہ کر تمہیں معلوم کر دیا خوف اس کرو کہ جو تم کیا تم سے بڑے بڑے بادشاہوں کا خدا ہے تم سے بڑے بڑے پہلوانوں کا خدا ہے تم سے بڑے بڑے طاقتوروں کا خدا ہے یہ آسمان کا خدا ہے زمین کا خدا ہے کبھی سمندر کی سیر کیجیے ایمان پختہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سمندر کا خدا اللہ اکبر، کہ جس کو دیکھ کر انسان کا دل ڈال جاتا ہے مولا واقعی میں خدا تیرے کو سے تو خدا ہے، تو حقیقی رب ہے تو سمندروں کا رب ہے تو آگ کا رب ہے تو پانی کا رب ہے تو بارش کا رب ہے تو آسمانوں کا رب ہے تو زمین کا رب ہے تو یہ آسمان سے بات کرتے ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں کا رب ہے مولا تو کائنات کا خالق ہے تو اللہ ارب العزت کے اس دین نے یہ درخ دیا کہ جو ہر چیز کا رب ہے جو چاہے تو آسمان کو ذرا کر دے جو چاہے تو زرے کو آسمان کر دے جو چاہے تو پہاڑ کو مٹی کر دے جو چاہے مٹی کو پہاڑ بنا دے تو اس سے ڈر اس سے ڈر خوف کو برقرار رکھ تو اللہ نے خوف کو ختم نہیں کیا بلکہ اس خوف کی رضوان اپنی طرف کر دی کہ جو ذات تجھے تیس نیس کر سکتی ہے اس ذات سے خوف کر جو ذات تجھے ایک نصفے سے ایک گندے پانی سے وجود میں سکتی ہے اور تیرے 6 فٹ کے وجود کو ایک مدتی کی خاص بنا سکتی ہے اس سے تو اللہ رب العزت میں اسلام کی یہ تعلیم دی ہے تو اسلام نے خوف کو ختم نہیں کیا بلکہ خوف کو اللہ رب العزت کی درمو توجہ کر دیا اس طرح دیکھئے اللہ رب العزت نے جو اسلام کو نافذ فرمایا اس کے اندر دیکھیے غصہ شریعت نے غصے کو ختم نہیں کیا بلکہ غصے کی صحیح راحتا فرمائیے پورے ابا حکم ابنا حکم اس کے تحت میں نے کئی صاحبہ اخوال پیش کیا وہ بھی تو غصہ تھا نا وہ بھی غصہ تھا تو غصے کو شریعت نے ختم نہیں کیا غصہ اپنی نفس کے لیے جو ہو شریعت نے اس کو حرام کیا ہے لیکن اللہ کہ ہاتھوں ہم نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے ہم نے اپنی جان بیچ دی ہے جنت کے عوض اب اللہ جیسا اشارہ فرمائے گا ہم نے ویسے ہی کام کرنا ہے ہم غلام ہو گئے ہم گویا کہ چکرے ہوئے اللہ کی مارگاہ میں ہے وہ ہمارا مالک ہے اب غلاموں کا کام یہ ہے کہ جو اس کے مالک کو چاہے یہ اس کو چاہے جو اس کے مالک سے دشمنی رکھے غلام اس سے دشمنی رکھے اگر غلام میں الٹی چال آ گئی یعنی مالک کے دشمنوں سے ملے تو اس کو باغی کہا جاتا اور مالک کو پتہ چل جائے تو مالک اس پر شفقت نہیں کرتا وہ تو اور مالک ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوتا یہ تو وہ مالک ہے جو علی امبا پی سدور ہے جو دلوں کی بات کو جاننے والا ہے وہ اسماعیل دہلوی کا خدا نہیں ہے جو تقویت لیمان میں لکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ جل شاہ کی شان ہے کہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس جب چاہے دریافت کر لے ماں غلہ میرے کا میرا اللہ کسی مسئلے کو دریافت کرنے سے پاک ہے دریافت اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا علم نہ ہو میں علماء دیوبند کو دعوتی فکر دیتا ہوں اور مدبانہ عرض کرتا ہوں جس کو آپ شہید اور رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات سے پکارتے ہیں وہ تو خدا کے علم کا منکر تھا وہ لکھتا ہے کہ جناب یہ تو اللہ کی شان ہے کیونکہ غیب کی کنجی قرآن کہتا غیب اللہ اللہ. کہ غیب کی چابی اللہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو یہ بیچارہ چابی سے مراد تالے کی چابی سمجھا چابی سے مراد تالے کی چابی سمجھا تو کہنے لگے جناب غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے انور شاہ کشمیری صاحب میرے پاس ابارا موجود ہے میں علماء دیوبند خدا کے فکر دیتا ہوں انور شاہ کشمیری صاحب نے تو امتحان کر دی وہ تو لکھتے ہیں, پونجی اللہ کے پاس ہے کھول کے معلوم کرتے ماں اللہ میں نے کہا اللہ دریافت سے پاک اللہ کسی مسئلے کو دریافت نہیں کرتا بلکہ ہر مسئلہ اللہ کے علم میں دریافت کرنا انسان کے صفت ہے دریافت کرنا پوچھنا معلوم کرنا اللہ کسی چیز کو معلوم نہیں کرتا اللہ کسی چیز کو دریافت نہیں کرتا کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے ہر چیز بندہ اس سے معلوم کرتا ہے بندہ اس کی پر توجہ کر کے دریافت کرتا ہے تو اسماعیل ذہنی صاحب لکھتے ہیں کہ تو اللہ صاحب کی شان ہے کہ جب چاہے کیونکہ کنجی جو اس کے پاس ہے تو جب چاہے غیب کی باتوں کو دریافت کر رہے تو دعا فرمائیے اللہ ایسے ناپاک کلمات سے ہماری زبان کو روک دے اللہ رب العزت کے شاع نشان جو کلمہ ہے وہ علی ممبزا صدور ہے ایسے کلمہ کہنے کی ہمیں توفیق میں ہم فرمائے ایک بات یہاں پر چلی ہے کیونکہ توحید کا مضمور ہے اس لیے میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو آپ کے سامنے مزید واضح کروں ایک بات دوسری بات کی کہتے کیا, کیا دریافت دلیا کر لے ہم نے کہا وہ ہمارا خدا ہے وہ دریا سے پاک ہے دریافت ہم کرتے ہیں ہم محتاج ہیں اس کے ہم محتاج ہیں وہ کسی مسئلے کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ سارے مسئلے اس کے علم میں ہے سارے مسئلے اس کے علم میں ہے وہ جس طرح مادی کو جانتا ہے وہ جس طرح مستقبل کو دیکھ رہا اسی طرح حال کو دیکھ رہا کوئی چیز اس کی قدرت کی نظر سے نہیں ہے ہر ذرہ ذرہ ہر چیز جب ہر خشکی طریقہ علم اس کی کتاب کے اندر ہے تو اس کی ذات کو کتنا علم ہوگا اس کی ذات کو کتنا علم ہوگا ایک بات تو ایسے لفظ کہنا کہ اللہ نے معلوم کر لیا اللہ نے دریافت کر لیا تو ایسے کلیمان اللہ کے لیے زیبا نہیں اسی طرح اللہ میاں اشرف علی صاحب خانوی حکیم الامت صاحب ترجمہ ان کا اٹھا کر دیکھیے اکثر جگہ پہ لکھتے ہیں اللہ میاں اللہ میاں اللہ میاں ہم نے کہا وہ کوئی اور ہوگا جس کو میاں کہا جائے میرا رب میاں کہنے سے پاک ہے میاں کہنے سے پاک ہے آپ اپنے موری صاحب حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محقق مبلل الحبیز محق میں نے کہا واہ ایک ادنا گندے قطرے سے بنے ہوئے شخص کو ایسے کلمات یاد کرتے ہو اور وہ ذات اس بے میاس کو میا کہتے ہو ماں میاں کس کو کہتے ہیں دلال میا کس کو کہتے ہیں دلال کو کس کو, کو ماں اللہ حضرہ اٹھائیے فیروز اردو کا لفظ ہے نا اردو کا لفظ ہے ہندوستان میں بولا جاتا ہے فیروز الحاد اٹھا کے دیکھیے کو میا کہا جاتا ہے تو ایسا جس کے پانچ معنی ہو چار معنی تو خوب ہو لیکن ایک معنی اگر ہو تو ایسا لفظ اللہ کے استعمال کرنا حرام ہے بلکہ اللہ رب العزت کو اس لفظ سے یاد کیا جائے جس لفظ کے جو بھی معنی نکالے جائے تو سارے خوب ہوں اسی لیے علماء نے فرما اللہ کو ایسے کلمات سے یاد کرو جس سے مصطفیٰ نے یاد کیا اللہ اضاء ولہ اللہ, جل اللہ رب العزت اللہ تبارک و تعالی جو قرآنی الفاظ ہو میاں, میاں اللہ اکبر اللہ کے لئے ایسے کلمات کہنے سے اللہ ہماری زبانوں کو روک اللہ شامع الہیت میں بہترین تحسین ایسے کلمات جس کے سارے معنی خوب ہو بعد اب طور پر اس کے خوف کو ملہوز اکتے ہوئے اسے خطاب کرنے کی توفیق مرحمت فرماشا ہے اس کے اللہ سائن سائن یہ لفظ بھی اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنا سخت ناجائز ہے کیونکہ سائیں کا معنی بوڑھے کے لیے آتا ہے سائی کے اور بھی معنی آتے ہیں فی الحال میں نے اس معنی کو رشتہ میں دیکھا نہیں دیکھا تھا ذہن میں نہیں لیکن یہ معنی تو ہے کہ جناب بوڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بولے سائی کا معنی بوڑھے کے لیے بھی آتا ہے تو میں نے کہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لفظ کو استعمال کرنا جس کے چند معنی نکلتے ہو چند مانے تو اچھے ہو لیکن ایک معنی خراب ہو تو وہ لفظ اللہ کے لیے منسوخ نہیں ہو سکتا منسوب نہیں ہو سکتا نیا کا مانا بزرگ کے تو ہے لیکن میاں کا مانا دلال کے بھی ہے تو اب ایسا معنی جس کا ایک معنی خوب ہے ایک معنی غلط ہے تو یہ اللہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ کے اجزا و تو عزت والا ہے تو بائی والا ہے تو اللہ کے اگر کتنے بھی جی معنی نکالے تو سارے معنی خوب ہے اور جلح کے جتنے معنی نکالے جلد جلالہ خوب تو اس کے سارے معنی خوب ہے خوب کیسے نہ ہو یہ کلمات میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے یہ میرے آپا کی زبان سے نکلے اس لیے اہل سنت جب بھی اپنے رب حقیقی کو یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ تعالا تاہ نلند ہے ابوالا نہیں تعالی بلند ہے آلہ اللہ کی شمت ہے آنا وہ بلند ہے مودودی صاحب اپنے آپ کو ابو العالا کہتے ہیں اعلیٰ ابو العلیٰ بلند کا باپ اللہ رب العزت اپنے کسی بزرگ کو ایسے کلمات سے ہمیں پکارنے سے اجتناب کی توفیق عطا فرما مولا کریم اپنے دربار کے تو آداب ہمیں سکھا ہم گواروں کو ادب نہیں آتا مولا کریم تو ادب کو پیدا کرنے پر قابر ہے مولا کریم جو علماء نے تیری ذات میں نظرآنے عقیدت پیش کرنے کے لیے آداب کلمات کل مات اس کا تلفظ کرنے کے توفیق مرحمت شرما جب اس بات کو آپ سماعت کر سکے ایک آخری بات یہاں پر یہ سماج سرمائیے کہ اسلام جس طرح ہر چیز فطرت کی دعوت دیتا ہے کسی طرح ہماری فطرت ہے ہمارے دل سے غم دور نہیں ہو سکتا ہمارے دل سے خوشی بھی دور نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کی فطرت ہے ہم اپنے اوپر کتنی سختی کر لیں لیکن کبھی نہ کبھی دل خوش ہو جاتا ہم چاہے جتنا خوش رہے دل کبھی نہ کبھی غم میں آ جاتا ہے کیونکہ فطرتی تک آ جا ہے تو اسلام نے خوشی اور غم دونوں کو سامنے رکھا اور یہ اعلان کر دیا کہ اسلام کوئی بند کٹھیری اور ایسے گلشن کا نام نہیں ہے کہ اندھوں کی طرح بھٹکتے رہو کہ کوئی نوری نہیں سامنے بلکہ انسان اسلام ایک روشن گلدستہ ہے ایک محتر گلدستہ ہے جس کو چودہ سو اکیس ہجری ہو گئے اس کی مشان خوشبو آج بھی موجود ہے تو قرآن نے گٹ گٹ کے جینے کی زندگی کی دعوت نہیں دی بلکہ قرآن نے کہا اچھا غم کے طریقے کو بھی ہم بتا دیتے ہیں اور خوشی کے تقاضے کو بھی ہم بتا دیتے ہیں ایک اصول بتا دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک بات کہ آپ نے مٹھائی کب کھانی ہے اور آپ نے کچی چیز کب کھانی ہے تو کسی نے ایک قانون بنا لیا کہ جب جمیل صاحب آئیں گے تو آپ نے میٹھا کھانا ہے اور کیونکہ اس لیے کہ ان کو میٹھا پسند ہے اور جناب جب رفیق صاحب آئیں گے تو ٹھیکی چیز پیش کرنی ہے اس لیے کہ ان کو ٹھیکی چیز پسند ہے تو المختصر بلا تشددی اب پتا چل گیا کہ نیچے چیز کا استعمال کب ہوگا جو جمیل آئے گا جمیل نہیں آئے گا تو سے نہیں ہوگا سمجھ رہے قانون بنا کر میں آپ کے سامنے بہت بہت نیچے اتر کے مثال پیش کر رہا ہوں اسی طرح رفیق صاحب آئیں گے تو ٹھیکی چیز پکائی جائے گی پیش کی جائے گی لیکن اگر وہ نہیں آئیں گے تو پیش کی جائے گی نہیں ان کے آنے پر مصروف ہے ان کے آنے پر مشروط ہے بلا تشریف بلا تمشیف اللہ نے غم کا بھی پیغام دیا ہے خوشی کا بھی پیغام دیا ہے لیکن چند چیزوں کی آنے پر مشروط رکھا ہے اور سورہ یونس میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا پل ابھی کہہ دیا بے فضل اللہ فب عدال کا فل افرو اے مامو جب اللہ کا فضل مل جائے اللہ کی رحمت مل جائے فل تو اب تمہاری خوشی سے مشروط اب تمہاری خوشی اب تمہارے اندازے تبسم اس سے مشروط ہے کل بھی فضل اللہ کہ جب اللہ کا فضل آ جائے اللہ کی رحمت آ جائے مطلق ہے اب تم خوب خوشیاں مناؤ اب تم خوب خوشیاں مناؤ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے خوشی کی دعوت دی ہے کب دیے جب اللہ کا فضل ملے کب دیے جب اللہ کی رحمت ملے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں ملا کی خوشی کیوں کرتے ہو میں نے کہا تفریح ہے اس دل پر کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو اللہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں فضل ملے رحمت ملے تو خوشیاں ملاؤ جب تک قرآن یہاں پر فضل کا مطلق بیان کرتا ہے رحمت کا مطلق بیان کرتا ہے میں سے کہتا ہوں کوئی فضل فضل جب تک بن نہیں سکتا جب تک کہ میرے مصطفیٰ کے نہ بن وہ چیز رحمت رحمت ہو نہیں سکتی جب تک کہ میرے مصطفیٰ سے مثبت نہ کرے تو واہ جو فضل بنانے والی ذات ہو جو رحمت کو رحمت کرنے والی ذات ہو تو جب رحمت ملے تو خوشی ملاؤ تو جب یہ آقا ملے تو کیسی خوشی ہو تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ خود بفت ملنا ہے وہ بھی رحمت بھی کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو خوب خوشیاں مناؤ مولا کیسی خوشی منائے رو رو کے منائے گھر میں بیٹھ کے منائے اللہ نے بناؤ رہو خوشی مناؤ اللہ نے خوشی کی کوئی تصویر بیان کی ہے کوئی ہیت بیان کی ہے کوئی کیفیت بیان کی ہے تو خبردار کسی مولوی کو اللہ کے عام حکم میں دخل اندازی کرنے کے اختیار نہیں جب خبر بان کو خاص نہیں کر سکتی تو مولوی کے کون کی کیا اوقات ہے کسی مفسر کی کیا اوقات ہے کہ پاک کی حدیث خبر بھائی قرآن کی حرومیت میں مداخلت نہیں کر سکتی اس کو خاص نہیں کر سکتی اور قرآن عام کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے رحمت ملے اس پر تو سلم وسلم ہے عمار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت میرے آقا رحمت دی ہے رحمت نہیں بلکہ رحمت کی جان ہے فضل کی جان ہے فضل سے پوچھو تو فضل کیسا بنا تو مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرے گا رحمت سے پوچھو رحمت کیسی بنی تو مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرے گی اس لیے کہ جو بارہ بڑھتا ہے میرے حبیب کے دربار سے وہی رحمت ہوتی ہے رحمت کو اگر مجسمے کی صورت میں دیکھتے ہو تو صحابہ کو دیکھو کہ جو فیض کر ایسے بڑ پڑے ہیں وہ گویا کہ فضل رحمت میرے عطا ہے تو جب رحمت اور فضل میرے تو خوشی مناؤ تو کیسی خوشی منائے اللہ نے کہا خوشی مناؤ مولا کیسی خوشی منائے تو زاویہ خود خاص ہو گیا کہ وہ خوشی جس سے اللہ منع نہ کرے اور جس سے اللہ منع نہ کرے اس کے علاوہ جتنی خوشی سب جائیں گی سب جائز ہے اور دیکھیے اسی لحاظ سے رہو خوشی مناؤ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جناب اونٹ پر بیٹھ کر خدبہ دیا جاتا تقریر کی جاتی اللہ کی تعریف کی جاتی توسیع کی جاتی ہے طریقہ تبلیغ کا ہوتا تھا آج اگر کسی مولوی صاحب کو اونٹ پر بیٹھا دو سارے زمین پہ بڑھیا اور بولے اللہ کی تعریف کرو وہ کریں گے اور سائڈ میں ایک دوسرا عالم کو بٹھا دو خوبصورت گالیچے بہترین جگہ پر خوشبو ایک شخص کو دیکھ کر تاکہ مجموعے میں خوشبو کو پھیلائے اور عالم صاحب کو بہترین سوٹ پہنا دیا جائے بہترین اناما پہنا دیا جائے بہترین چیزوں سے آراستہ کر دیا جائے بہترین مائک لگا دیا جائے اور کہا اب آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں تو میں کہتا ہوں بتائیے انداز کون سا دل کو بہائے گا وہ اونٹ پر بیٹھنے والا یا یہ والا جو راحت والا وہ آپ پوچھیں نہیں کیوں میں نے کہا وہ انداز کی پر نہیں ہے وہ صحیح ہے اور یہ جو غلط رہی ہے وہ اس دور کے لحاظ سے اس دور کے لحاظ ہاں سے عقل ہوتی تو خدا سے لیتے وہ اس دور کے لحاظ ہاں سے تھا یہ اس دور کے ہاں سے ہے. کہتے ہیں سرکار کے مراب پر صاحبہ نے کہیں اس اعتراف سے آپ کی علمیت پول کھل نہ بولا گریز اطرف سے ایسی بات نہ کیا کریں کہ صحابہ اکرام نے کبھی جلوس نکالا تھا ارے صاحبہ اکرام نے جلوس نہیں نکالا تو کیسی چیز حرام ہوگی وہ ہو؟ اس دور میں جلوس نکالنا کوئی رواج تھا ہی نہیں کسی کی اظہار عظمت کی دلیل تھی نہیں آج ہمارے عرف کے اندر جلوس نکال کر کسی کا ذکر کرنا کسی کی عقیدت اور کسی کی عظمت کے اظہار کی دلیل ہوتا ہے تو جب اللہ نے کہا کہ خوشی مناؤ اور ایک دوسری جگہ پر کہا کہ روح کی روح ہو. میرے نبی کی تعظیم کرو توقیر کرو کیسی تعظیم کیسی توقیر تو عقل کہتی ویسی تعظیم کرو جو تعظیم تمہارے عرف میں شرح کے لحاظ سے مشہور ہو تو ہمارے عرف میں کسی لیڈر کے استقبال اور اس کی عظمت کے لیے یہ طریقے کو کیا جاتا ہے قاضی صاحب کبھی تشریف لاتے ہیں ایئرپورٹ پر تو پورے کراچی کو سر پر اٹھا لیا جاتا ہے ہم حیران ہوتے ہیں شور ہو رہا ہے مائک بجرے کون آیا ہے تو کہا قاضی صاحب تشریف لائے ہیں تو قاضی صاحب کی بارگاہ گائے آلیا ہے مقدس میں اگر یہ سوال بھی کر دے دیا جائے کہ جناب کیا سرکار جب کبھی آتے ہیں تو سزوکیوں میں شور مچاتے ہیں ہیں لیکن جب قاضی صاحب ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو اتنا منجے کو دیکھ کر بڑا خوش ہوں گے جناب میرے ماننے والے ہیں تو البت یہ مجمع یہ شور شرابہ جو مجمع شرحی پکانے کے لحاظ سے جس میں فرائض کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے محرمات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے حلات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے عوامی اور نواحی کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے اور اس طریقے پر جلوس نکال کر کسی کا استقبال کیا جا رہا ہے تو ہمارے عرف میں یہ استقبال کی دلیل ہے جب استقبال کی دلیل ہے تو اس کے سب سے بڑے مستحق میرے دیکھیے چراغ مصطفی کے پروانے زہر کی نماز پڑھتے ہیں اور روڑوں سے جلوس نکالتے جاتے ہیں سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا فلاں مولوی زندہ باد فلاں مولوی زندہ باد بلکہ یہی ہوتا ہے مصطفیٰ کی آمد مرحبا روف کی آمد مرہبا آقا کی آمد مرحبا بونے پاک کشی بردہ شریف چاہے کلمات اللہ کے میں مقبول نہیں اور جب یہ اشاہ کے رسول کا مجمع اثر کی وقت کو پہنچتا ہے تو سب باقاعدگی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ نیاز کرتے ہیں اس کے بعد سرکار کی تشریف آوری پر اور اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے بعد مجمع لگتا ہے اور اللہ کی ربوبیت اس اس کے مقام اس کی ربویت اور سرکار کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے پھر گویا کی تاریخی چھانا شروع ہو جاتی ہے مغرب کا وقت آ جاتا ہے پھر یہی اس رسول اللہ کی مارگاہ میں سجا ریز ہوتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے مولا سونے توفیق دی کے تیرے نبی کی آمد کی شکر گزاری ہم کر رہے تھے اور ہمیشہ کرنے کی تو بھی میں کہتا ہوں اس میں زاویہ کون صاب کا ہے اس میں زاویہ کون تھا صحابہ نے نہیں کیا تھا تو میں نے کہا بڑے ادب کے انداز میں پیش کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی ختم کے متعلق مولوی رشید احمد صاحب دن سے جب پوچھا گیا کہ بخاری شریف کو ختم کرنے کے بعد دعائے خیر کی جاتی ہے کیا قرون سلاثہ میں اس کا وجود تھا یعنی سرکار کے دور میں اس کا وجود تھا صحابہ کے دور میں وجود تھا تابری کے دور میں اس کا وجود تھا اب گنگوئی صاحب نے کہا کیا کریں دیوبند میں بھی تو ختم بخاری ہوتا ہے اب جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں ختم بخاری کے بعد دعا کرنا جائز ہے کیونکہ ہر عمل خیر کے بعد دعا کرنا جائز ہے تو ہم نے کہی سرکار کا جو ذکر ہوا یہ ہمارے خیر میں اور وہ سوال کیا پوچھ رہا قرون صلاح میں تھا ہماری گیا تھا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس احتراج کو ہاتھ بھی نہیں لگا اور بڑے دبتے ہو جواب دے دیا بخاری خیر تو ہے نا میرے کا بخاری کار خیر ہے وہ بخاری اس میں بھی نبی کی حدیث ہے اور جو جلوس نکل رہا ہے وہ بھی نبی کی تعریف کر رہے ہیں امام بخاری کتاب کو شرط کیوں ملا سرکار کی عزمت اس میں بیان کی گئی ہے سرکار کے مقام کو اور سب سے بڑی بات دیکھی حکیم حکیم الامت جس کو حکیم کہا جائے وہ تو امت کا سب ہو رہا کر شخص ہوتا ہے مالوی اشرف علی تھانوی صاحب دہشتی حصہ نمبر گیارہ میں لکھتے ہیں خطبے کی عید کے خطبے کے مسالے پر کہتے ہیں کہ خطبہ عید کے بعد کو آیا کرنا یا عید کی نماز کے بعد وہ کرنا اس پر ویب سائٹ پر میرا پورا درس بخاری ملاز شریف کا موجود ہے وہ انشاءاللہ جب سیڈی شائع ہوگی تو اس میں ہم شریف کے موضوع کے لحاظ اس موضوع کو دیکھ سکتے ہیں میں نے کئی علماء دیوبند اور کئی مستعد اورانہ جو ہمارے درمیان اور فریق کے مخالف مسلم ہیں ان کے حوالے جات میں نے پیش کی ہے کہ صحابہ کا عمل کرنا صحابہ کا عمل قدم خلاف سرکار کا عمل کرنا حجت نہیں تو صحابہ کا عمل کیسا ہوگا اس لیے کیا مستحد ہے مستحد کے لیے سرکار کا خیر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار منانا کرے اور پسند کر سردار منانا کریں اور پسند کر لیں تو جب نبی پاک کے فیل کو حجب یہاں پر نہیں قرار دیا جاتا تو صحابہ کے فیل کو آپ کہاں پر لے آتے ہیں کہاں کتاب کتابیں دہی کہاں اصول کی ہے گئی تو ساری ثابت ہے کہ خود خود با عید کے بعد دعا کرنا کیونکہ اتنے چند ہوتا ہے منانے کے لیے اور عید کے نماز کے بعد دعا کرنا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے میرے پاس آ بہشتی زبر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ رسول اللہ سے ثابت ہے نہ شہابا سے ثابت ہے نہ تابعین ثابت ہے لیکن لیکن ہر نماز کے بعد دعا کرنے کا ثبوت تو ہے ہر کار خیر کے بعد دعا کرنے کا ثبوت تو ہے لہذا اگر کوئی عید کے خطبے کے بعد دعا کر لے تو بداعت نہیں مسنون سنت ہوگا میں <تصفح> نے کہا واہ آپ کہتے ہو جو عمل صحابہ نہ کرے وہ ہر تھانوی صاحب کو کہتے ہیں جو صحابہ نہ کرے وہ کبھی کبھی سنت بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں یہ عمل مسنون ہوگا تو میں نے کہا کم سے کم اپنے بزرگوں کی کتاب پر آ کر اہل سنت سے موافقت کر لو تاکہ امت میں انتشار اور اشتراک کا دروازہ ہو پھر ہم سب مل کر یہودیت اور نسرانیت کی غلط کے خلاف جہاد کرے تاکہ بیت المدت بھی ہمارے ہاتھوں میں ہو کشمیر کی وادی بھی ہمارے ہاتھوں میں ہو اور گو مبارک جو ہمارے مسلمانوں نے اپنے خون و پسینے سے جیتی تھی اور جو یہودی لے گئے ہیں الحمد وہ ہم اپنے بزرگوں کے سرمائے اختار کو بھی حاصل کر سکے دعا کی اللہ رب العزت ان تمام اداات پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے میں پھر کروں گا میرا کے موضوع پوری اتنا وسیع اور عریض موضوع ہے اس پر میں یہی عرض کروں گا کہ ویب سائٹ پر میں نے سارے اعتراد کے جوابات اور مستقل علمات کی کتابوں کے ساتھ سوالہ جات کے ساتھ ویب سائٹ پر میرا بیان موجود ہے میرار شریف کی شرح حیثیت کے لحاظ سے انشاءاللہ وہ سی ڈی کے اندر گویا کہ آپ کو دستیاب ہو جائے گا دعا کے لیے اللہ اس کو میرے لیے ذریعہ نجات اور ہم تمام کو گویا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخری مسئلہ جو پورے یونوس کے ساتھ ہے اس کی تشریح مختصر طور پر سماعت فرمائیے دفعہ درج پا کر اللہ کے چند خاص بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ اولیا اللہ خوف ضرور خبردار بے شک میرے جو بلی ہیں نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا لوگ کہتے ہیں انسان بہت ذریعہ ہے اللہ کے سامنے کا مظاہرہ کریں انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے میں نے کہا بالکل انسان کی کوئی اوقات نہیں لیکن اس انسان کی اوقات نہیں جس کی انسان یہ کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ دھاٹکا. لیکن وہ انسان جو اللہ کا فرمان بردار ہو اس کو قرآن کہتا لا خوف لا خوف نلے بتاثر انسان بخیر خوش ہو زمانے کی قسم محمد عربی تیرے عذاب کی قسم لوگ خسارے میں ہیں انسان خسارے میں میں نے کہا خدا کے بندے آگے پڑی اللہ علی مگر جو ایمان لائے وہ خزارے میں جو ایمان لائے وہ خزارے میں <تصفح> انسان بالکلسان بکول ہے لیکن وہ انسان جو اللہ کا باغی ہے اور وہ انسان جو اللہ کی قدرت کے دامنوں سے وابستہ ہے وہ باغی نہیں بلکہ اللہ کہتا ولی اللہ عزت ول رسول ہی ہے عزت رسول کے لیے ہے عزت میرے محمد علی کے غلاموں کے لیے <تصفح> قرآن عزتیں دے اور تج زلی کرے خدا تیری تبلیغ تجھ کو مبارک کرے ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا میرے حفیظوں یہاں پر دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ خبردار ادا خبرداری کے ساتھ تنشک تم بھی کلب خبردار دوسری باتیں تن بے شک خبردار بے شک تن اول میرے جو ولی ہیں میرے جو دوست لا خوف ولہ نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے اللہ قرطبی سے کسی نے پوچھے خوف غم کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا سنو آپ اس چیز کو کہتے ہیں جو حادثہ مستقبل میں ہونے والا ہو اور پہلے پتا چل جائے کہ اگر میں مفید سے باہر نکلوں تو کوئی مجھے ضرورت پہنچائے گا تو یہ بات میں ہونے والا ہے مستقبل کی بات ہے اور حادثہ پتا کیا تو اس حادثے کو سننے کے بعد جو دل پر تصویر بنتی ہے اس کو کہتے ہیں ہو ٹھیک اب جو حادثہ ماضی میں ہو چکا ہے کسی کے بزرگ کا انتقال ہو گیا اب اس کی یاد آ تو واضح کا واقعہ تھا حادثہ تھا اس حادثے کو سننے کے بعد اس کے تصور کے بعد دل پہ جو تصویر بنتی ہے اس کو کہتے ہیں غم کیا کہتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے جو دوست ہوتے ہیں نا میرے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے نہ ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ضرور نہ مستقبل کے بساق ان کے پاؤں پر ثقافت سے ہزار ہے نہ ماضی کے غم اور وہ فسائل ان کے آگے راہ روک سکتے ہیں اس لیے کہ وہ میرے بندے ہیں کبیر یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ اکبر تو یہ ان کا مقام ہے اب آئیے امام راضی سے میں تشریف کرتا ہوں کہ ولی کہتے کس کو ہے تو امام راضی اللہ ان کی قبر پر کیوں رحمت عابی سماج کہتے کہتے ہیں فولی جو کل شہین کہتے ولی کے اندر تین حرف ہے الوا ولی دلام القر فرماتے ولی میں تین حرف ہے واؤلام یا واؤلام یا امام ربی فرماتے یہ دھواں کور یہ کرتے جو چیز قریب ہو جو چیز قریب ہو تو کیسے قریب ہو کس چیز کے ساتھ قریب ہو تو امام رادی فرماتے جو چیز قریب ہو اس کو بلی کہتے مثال کے طور پر دیکھیے ہاتھ اس میرے قریب ہے یہ ڈچ میرے قریب ہے تو یہ میرا بلی میں اس کا بلی. قریب ہے نا جو قریب ہے ولی اور امام راوی اسی جس کو بیان کرتا ہے کرتے جو کل شہید ہو اللہ ہر چیز کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس چیز کے قریب ہو اور ولی اللہ ولی اللہ اللہ تو ہم کہتے ہیں ولی کا کو کوئی اختیار نہیں میں نے کہا جو ولی ہو اللہ اس کو ولی کا اپنا قریبی بلایا اس کو کوئی اختیار نہیں جو اللہ سے دور رہے وہ تو کسی کو بھی قتل کر دے نہ اور جو اللہ کے قریب رہے اس کو کچھ نہیں تو اللہ ایسی اندھیر تکلیف دین کا فہم تھا فرمائے تو بلی اللہ ونی اس کو کہتے ہیں تو بلی ہر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس چیز کے قریب ہو تو جو اللہ کے قریب ہو اللہ کا ولی ہوا لیکن اللہ تو قرب سے پاک ہے تو کیسا قریب ہوگا اللہ تو جسم میں تو یہاں بیٹھا ہوں تو آپ میرے قریب ہیں نا تو اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے تو اللہ کے کیسے قریب ہے یہ اتنا ہوتا ہے تو امام راضی اللہ کی خبر پر ہے, ہے, قریب تو ہوتا ہے لیکن قریب کا معنی کیا بول قربان جگہ کے لیے جہد کے لیے اللہ کے قریب ہونا محال ہے کیونکہ جہد اور مکان یہ جسم کی صفت ہوتی ہے اور جو جسم ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے جو فانی ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا یہ جسم اور جہد مکان اور جہد جگہ اور جہد یہ انسانوں کی صفت ہے اب ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو جگہ کے لحاظ سے نہیں جہد کے لحاظ سے نہیں کیونکہ ایسا تصوری باطل ہے ایسا تصوری محال ہے فرمات مطلب اس کا یہ ہے کہ دراصل فرمات قرب کا مطلب یہ ہے کہ ہما وقت ہر وقت کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ ولی اللہ سے غافل ہو بلکہ ہما وقت نمای کو ادا کا مستقبل کرور اللہ کہ کہنا وقت اس کا دل اللہ کی پہچان کے نور میں غرق ہوتا ہے <laughs> اللہ کی معرفت کے نور میں غرق ہوتا ہے <laughs> اس کی ایک بہت نندی تشریح ہے کہ اللہ کے نور میں اللہ کی معرفت کے نور یہ معرفت ہے اس میں اور تشریح ہے معرفت یہ کہوں گا بس اتنا کہہ کر آگے چلتا ہوں وانا بزرگوں نے یہاں پر ایسی باتیں لکھی ہے کہ جو عوام اللہ کے سامنے نہیں بیان کی جاتی صرف یہ کرتا کروں کہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے کہ مستقر اکرف کی معرفت نور اللہ کر اللہ کی معاریفت کے نور میں غرق ہوتا ہے معاریفت کہتے ہیں پہچان کو ولی کو اللہ کی पहचान نہیں بلکہ اتنی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی پہچان نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کتاب کا جاتا ہے اور اللہ کی پہچان میں ایسا فرق ہوتا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ <تصفح> اللہ>, اللہ کی پہچان میں ایسا فرق ہوتا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے یہی کل میں کہہ سکتا ہوں آگے کی رائے میں نہیں دے سکتا تو آپ غلط اندازہ لگائیے اس ولی کی کیا درجات کیا مقام ہوگے کیا عظمت ہوگی سے اللہ فرماتا ہے اس کی عظمت یہ ہوگی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا اس کی عظمت یہ ہوگی کہ میں اس کے ہاتھ بنوں گا جس سے وہ پکڑے گا میں اس کی زبان بنوں گا جس سے وہ بولے گا میں اس کی آنکھیں بنوں گا جس سے وہ دیکھے گا میں اس کے کان بنوں گا جس سے وہ سنے گا مولانا اللہ جس کے ہاتھ بنے وہ کچھ نہ کر سکے اللہ جس کے کان بنے وہ کچھ نہ کر سکے جب وہ کچھ نہ کر سکے تو جس کا بنا نہیں اور جس کا بنا دونوں میں کیا فرق ہے ادھر تو عظمت بیان کی جا رہی ہے عظمت تو خصوصیت کو چاہتی ہے عظمت تعریف انفرادیت کو چاہتی ہے کو ہے جب تک فصل نہ ہو جن سے نہ آئے تو تاریخ مکمل نہیں ہوتی, مکمل نہیں ہوتی اللہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی بن جاتا ہوں جس کی اللہ بنے وہ دیکھے ہماری طرح تو بننے کا دیا سنے اللہ فرماتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں تو کان بنے اللہ اس کا اور سنے ہماری طرح تو فائدہ کیا وہ احسمت ہے اس میں برابری ہو گئی نا کوئی عزمت ہی نہیں ہے لیکن نہیں امام راضی اللہ ان کی قبر پر کرو رحمت نالی فرمائے فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ آنکھ بننے سے پاک ہے کیونکہ اللہ حجول سے پاک ہے اللہ کان بننے سے پاک ہے اہل حدیث اضرات حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں میں کہتا ہوں بخاری سرجی کا ترما کرو گے یہ تو تین سو ساٹھ بٹ انسان کے اندر ہی بن گئے ماں کیونکہ جو امام اعظم کو چھوڑ کر حدیث پر ظاہر پر عمل کرتا ہے تو ظاہر حدیث یہ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں تو زبان جب رب بن گیا تو مات اللہ کے رب ہلند کر گیا اور خبردار تعبیر آپ کے ذمے نہیں کیونکہ لے حدیث کے دو اصول قرآن اور اس کا رسول اب ظاہر پر آپ نے عمل کرنا ہے لیکن اللہ کرو رحمت ناظر فرمائے مشتین پر کہ جنہوں نے امت کو گمراہی سے نکال کر سراط مستقیم کی طرف لیا ہے تاکہ وہ متشابہات کے دمدل میں کبھی پھنس نہ سکے بلکہ اپنے امام کی طرف نظر کر کے اس سمندر ساحل جس میں غرق ہو رہا ہے وہ سیراط مستقیم کی طرف آ جائے فرمایا کہ اللہ اور بننے سے پاک ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی معرفت کا نور اس کی آنکھوں میں منتقل ہوتا ہے تو وہ آنکھیں پھر تمہاری جیسی نہیں میری جیسی نہیں بلکہ وہ آنکھیں ایسی ہو جاتی ہے کہ جس طرح وہ قریب کو دیکھتی ہے اس طرح دور کو دیکھتی ہے اور دور کیا شرح ہے اس کے سامنے سے مسافتیں ہڑ جاتی ہے قرب اور مسئلہ ہی نہیں ہوتا کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے, ہے. عبد العزیز بن دبا البریش خانوی صاحب ان کے بڑے موتق ہیں الحمد اہل سنت موتقی کے ساتھ ان کے مسلط پر عمل نہیں کرتے البریش عبد العزیز بن دبا اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پڑا ہے اللہ کی ماسک کا نور جب اس کے ہاتھ میں منتقل ہو جاتا ہے وہ قریب میں متصرف کرتا ہے آپ نے پاؤں کو آگے بڑھایا پھر ہٹایا پھر بڑھایا پھر ہٹایا پھر بڑھایا پھر ہٹایا موری دین نے کہا حضور کیا معاملہ ہے کہ پاؤں بڑھاتا نبیوں کو نبیوں کے غلاموں کو نہیں سمجھا تم امام الانبیاء کو سمجھو گے تو اسی لیے کہا نا وجود انسانیت صرف تو ناز کر اس منصب کو چھیڑ مت وجود انسانیت ناز ذات اقدس پر کیونکہ تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہوگا بس اتنا تو سمجھ ان کے مقام میں چوچرامت کر تیری عظمت تجھے بھیگ مل گئی تو عظیم ہو گیا خطر وہ بشر بنے اس کے تو مت کے وہ کیسے بشر ہیں ان کا مقام کیا ہے ارے ان کے تر کے غلاموں کی شان دیکھو اللہ اخبار تحریر سے عمر لکھتے ہیں بسم اللہ لکھتے ہیں زمین میں ڈالا جاتا ہے دریا شروع ہو جاتا ہے جس کے غلاموں کی تحریر سے سوکا دریا کے نیل جل کا آتا تو کیا شان واہ فرمائی اللہ میری یہ بات سب اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارا توسیف تعریف تصویر بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ان کے محامد ان کے محاطم کو ببان بپان کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے مولائے کریم مولائے کریم جو درد بیان کیا گیا بارگاہ میں قبول فرما تیری توحید کے شہود پر امام جعفر کے ایک مقدس کلمات پیش کیے گئے ہم بہت گنا گار ہیں ان کے کلمات اور ان کی ذات تیری بار میں مقبول ہے ان کی ذات اور ان کے اس ایمان افروز واقع کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کے نامہ کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے مولائے کریم یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہماری محروف فرما مولائے کریم محض یا تقریر تیری رضا کے لیے کی گئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت فرما مولائے کریم اس فتنہ مرد دور میں ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے ہیں تو ہر شے پر قادر ہے تو شیطان اور شیطان کی ذریت سے ہمیں محفوظ رما منافقوں کے لفاظ سے محفوظ رما شریروں کے شرط سے محفوظ رما حافظوں کے حسف سے محفوظ رما ہمیں اپنی امن میں لے لے ہمیں اپنی امان میں لے لے ہمیں مصطفیٰ کے قرب میں لے لے مصطفیٰ کی رحمت سے ہمیں مستفیف رما ہمارے کانوں کو برائی سننے سے روک دے ہماری آنکھوں کو برائی دیکھنے سے روک دے ہماری زبانوں کو برائی کہنے سے روک دے, سے روک دے تو روکنے پر قادر ہے وہ حرا پلی شعیل قبیر تو ہر شعر پر تصرف رکھتا ہے مولائے کری یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں امام چوہر اس قرآن کی بڑھ کر سورہ یونس تک کی تمام سرکوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں ہماری فراغیوں کو ہمارے ہمارے بیان کرنے کو ہمارے سننے کو فاتح کے جو کے پڑھا رہے ہیں ان کی کابشوں کو اپنی بارگاہ میں شک فرما ایمان پیدے مد مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے آمین کو